یارو اسی اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے جس کی رات کی نافرمانیاں کر کر کے ہم تھک گئے سچ بتاؤ کبھی تنہائی میں دل سے اس اللہ کو پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہم لوگ اپنے اللہ کو بلایا ہوا نجومیوں کے پاس جاتے ہیں قسمت بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں کبھی تنہائی میں کہو اللہ اللہ اللہ اس نے پیدا کیا جو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آج وہی اللہ اس نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے میں آسمان اول سے پکارتا ہوں میں آسمان اول سے پکارتا ہوں اور میرے بندوں میں سے کوئی ہے روزی لینے والا میرے بندوں میں سے کوئی ہے بخشش کرانے والا میرے بندوں میں سے کوئی ہے مانگنے والا اور گجرا والا کی مسلمانوں کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے اپنے رب سے ہم سب تعلق جوڑ دے. سارے اللہ سے معافی مانگ لو اللہ آج کے بعد نہیں کہیں گے شراب نہیں پییں گے چوری نہیں کریں گے حرام نہیں کھائیں گے رشوت نہیں کھائیں گے بد نظری نہیں کریں گے ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے اللہ نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ غلط کی نہیں کریں گے اللہ یہ جان بھی تیری اللہ مال بھی تیرا اللہ یہ جسم بھی تیرا ہمیں قبول فرما لے ہمیں لے لے آج عدم کر لو اللہ سے سودا کر لو خریداری کا معاہدہ کر لو جو یہ کہتا ہے اللہ اسے خرید لیتا ہے اس کی زندگی میں بھی بہاریں آ جاتی ہے اس کی آخرت میں بھی بہاریں آ جاتی ہے مسلمانوں کس اتنا پیارا وقت ہے کتنا خوبصورت منظر ہے اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی پاملہ بھی ہوگا جو کل شہید ہو جائے گا رب کی ہال اٹھتا پھر رہا ہوگا ان میں غازی بھی بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے بھی بیٹھے ہیں کیوں دیر کرتے ہو آؤ میرے ساتھ اپنے ہاتھ رب کی طرف اٹھا لو اللہ سارے ہاتھ اٹھا لو سارے ہاتھ اٹھا لو اور کہو اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں مجاہد بنا دے اس ملک کی حفاظت فرما دے آج کے بعد ہم سارے گناہ چھوڑتے ہیں سارے ہاتھ اٹھا کے حق کرو اللہ جان تجھے دیں گے سارے کہو اللہ جان تجھے دیں گے اللہ مال تجھے دیں گے اللہ جہاد نہیں چھوڑیں گے اللہ جہاد نہیں چھوڑیں گے بس یاد ہو گیا ان شاء ہماری اللہ نے آج انشاءاللہ بخشش اللہ کر دی ہوگی ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ہم اوگے ہو ہوں گے اپنے اس عدم سے قائم رہنا قائم رہو گے ان